کیا جمعہ اور عید کی نماز میں واجب بھول جائے اور سجدے نہ کیا ہو تو کیا نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی اس میں ہمارے امام امام اعظم ابو ہنیفر کا مذہب یہ ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بر ایک جگہ فتح ردویہ میں اس میں اس کو ذکر کیا کہ عیدین یا جمعہ وغیرہ میں لوگ بہت کثرت سے ہوتے ہیں اور ان میں معاف کیجیے آپ ان نمازوں میں خالی جمعہ خاں بھی ہوتے ہیں جو خالی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نمازوں میں خالی عید خان ہوتے ہیں کہ جو خالی دو عیدیں پڑھتے ہیں اب اس میں امام نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ اللہ وآلہ وآلہ وہ کہے گا یہ کونسی نماز ہوگی پریشان ہو جائے گا اس لئے علماء نے کہا کہ ایسے موقع پر سجدے سہو نہ کیا جائے